اس کے بعد ایک تیسرا سوال اللہ تبارک مطالعہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ یا سلونا کا تو آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح الحم فیر کہ ان کی بھلائی چاہنا ہی نیک کام ہے ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ نسا میں یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تھی یعنی جن لوگوں کے پرورش میں کوئی یتیم بچے ہوں اور ان کا کچھ مال بھی ہو جو ان کو اپنے باپ وغیرہ سے میراث میں ملا ہو تو اس مال کو بہت احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید سورہ نسا کے آغاز میں اللہ تبارک وطال نے بیان فرمائی تھی تو جب وہ وعید نازل ہوئی اور یہ الفاظ اس میں موجود تھے کہ جو لوگ یتیموں کمال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں تو صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ اس وعید کے نتیجے میں بہت تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے انہیں الگ ہی کھلاتے یہاں تک کہ اگر ان کا کھانا بچ جاتا تو وہ سڑ جایا کرتا تھا اس کاری مشقت میں تکلیف بھی تھی اور نقصان بھی تو اس آیت نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مسلحت کا پورا خیال رکھا جائے سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے لہذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں بشرت ہے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے اس کے بعد بھی اگر غیریادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے اب رہی یہ بات کہ کون سی چیز انصاف ہے اور اصلاح ہے اور کون انصاف کر رہا ہے اصلاح سے کام لے رہا ہے اور کس کی نیت خراب ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں یہی بات ان آیات میں فرمائی گئی ہے میں ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے قل اصلاح الحم خیر ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے وہ ان تو خالتوں کو اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں یہ اس شبے کی تردید کر دی یا اس طرز عمل کے بارے میں ایک واضح بات فرما دی جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت سے صاحب کرام یتیموں کے معاملے میں احتیاط کی خاطر کھانا الگ پکواتے تھے کھانا ان کے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے تو فرمایا کہ اس, اس تکلب کی ضرورت نہیں ہے اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں کیونکہ وہ تمہارے بھائی تو ہیں واللہ اللہ المفسد من سیدمسلے البتہ ساسا یہ بھی بتا دیا کہ کوئی شخص اس کو بہانہ نہ بنائے ان کی حق تلفی کا اس واسطے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میں یتیموں کے مال میں تصرف کروں اور اس سے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سمارنے والا ہے وہ اللہ علیہ ہے پھر فرمایا اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا مطلب یہ کہ جس طرح کا سب عمل تم نے اختیار کیا ہے وہ ہماری طرف سے تو باقاعدہ اس کا حکم نہیں آیا تھا لیکن اگر تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم دے بھی دیتے تو بے کہ بھائی یتیم کے کھانا الگ پکو کھانا الگ کھاؤ ان کو ساتھ شریک بھی نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے کا کوئی ہبا تمہارے حلق میں چلا جائے تو اگر اس قسم کے آ کام آتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ اللہ تبارک بطالا تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے لہذا تمہیں جس طرح کی چھوٹ دی گئی ہے اس کو انصاف کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کر لو اور ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں پھر سمایا کہ ان اللہ عزیز و حکیم یقینا اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل ہے یعنی اللہ تعالی کا اقتدار بڑا ہے وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اپنی حکمت کے تحت وہ وہی حکم دیتا ہے جو بندوں کی مصلاحت کے مطابق ہو اور ان کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا سبب بھی نہ بنے ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيظ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤکم حرص لکم فأتو حرصکم ان ناشئتم وقدموا لئے انفسکم واتقوا اللہ وعلمو انکم ملاقوه وبسکر المؤمنین اور مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے یقینا ایک مومن باندھی کسی بھی مشرق عورت سے بہتر ہے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 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ احکام عطا فرمائے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے تقوی کے مختلف شعبوں کا بیان چل رہا ہے اور اس میں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر آیا ہے تو ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ان میں انسان کی گھریلو زندگی سے متعلق کچھ اہم ہدایات اور احکام عطا فرمائے گئے ہیں پہلا حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا گیا اگرچہ اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی خواتین سے نکاح کی فل اجازت ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء موقع پر آئے گی لیکن یہاں مشرکین سے مراد ہیں وہ جو اہل کتاب نہ ہو بت پرست ہوں یا مثلا بدھ مذہب کے لوگ ہیں یا ہندو مذہب کے لوگ ہیں یا مجوسی اور آتش پرست ہیں یا کسی بھی قسم کے بت پرست ہیں جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں تو ان کی خواتین سے نکاح کو اللہ تبارک مطالعہ ان آیات میں ناجائز قرار دیا ان آیات کا اشار نزول بھی بعض تفسیروں کے اندر بیان ہوا ہے اور وہ یہ کہ ایک صحابی تھے جن کا نام مرشد ابنابی مرشد رضی اللہ تعالی عنہ تھا اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ان کے ایک عورت سے تعلقات تھے جس کا نام عناق تھا اور جیسا کہ جاہلیت کے اندر دستور تھا بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور اپنے محبت کا تعلق قائم رکھنا اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا تو اسی رواج کے تحت ان کے تعلقات عناق کے ساتھ چلے آتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ مشرب اسلام ہوئے تو ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں اسی عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی اناق نے ان سے کہا اپنے سابق رویے کے مطابق اس کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت مرسد رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں اب مسلمان ہو چکا ہوں اور اب میں یہ گناہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس پر اناق نے پیشکش کی کہ اگر تم بغیر نکاح کے میرے ساتھ یہ تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتے تو نکاح کر لو اس پر حضرت برسد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں کیونکہ اب مجھے معلوم نہیں کہ غیر مسلم کسی خاتون سے نکاح کرنا میرے لیے شران جائز ہے یا نہیں ہے یہ بات کہہ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا جا گیا بولے مشرقات مشرق عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اور پھر ایک اصول کے طور پر یہ بات فرما دی بولے امتمنت الخیر مشرک تھی یقیناً ایک مومن باندی یا کنیز کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے مشرک عورت اگرچہ آزاد ہے اور عام طور سے آزاد کو غلام کے اوپر یا باندی کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کسی شخص کی فضیلت یا اس کی بڑائی یا اس کے کی فوقیت کا معیار اس کا آزاد اور غلام ہونا نہیں ہے بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں تو اگر کوئی مسلمان باندھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے تو وہ یقیناً بہتر ہے کسی بھی مشرک عورت سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی ہے یا مثال بت پرستی کرتی ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کے ولو آ کو چاہے وہ مشرق عورت تمہیں پسند آ رہی ہو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے خوبصورت ہے اور بظاہر اس کا رویہ بھی اچھا والے ہوتا ہے اور ہر لحاظ سے تمہیں پسند آ رہی ہے لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی اس وقت تک وہ تمہارے نکاح میں آنے کے قابل نہیں لہذا کسی کو بھی کسی بھی مشرقہ سے تمہارا نکاح جائز نہیں اور اسی طرح جس طرح مردوں کو یہ حکم دیا گیا تو عورتوں کے بارے میں فرمایا بولت مشرقین اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کراؤ حتائی منوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے یہاں یہ بات فرما دی گئی کہ مشرقین کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کا نکاح جائز نہیں اور وہ چاہے بت پرست ہوں یا اہل کتاب ہوں مومن عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے جائز نہیں ہے چاہے وہ اہلی کتاب میں سے ہو یا غیر اہلی کتاب میں سے ہو ایک تو یہ نقطہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے دوسرا اس میں غور طلب پہلو یہ ہے کہ پہلے مردوں سے جب خطاب تھا تو براہ مردوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو اسی طریقے سے یہاں پر جب عورتوں سے خطاب ہو تو بظاہر تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا عورتوں سے کہ اے عورتوں تم مشرق مردوں سے نکاح نہ کرو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیرا یہاں پر بدل دیا خطاب عورتوں سے کرنے کے بجائے عورتوں کے سرپرستوں سے اولیاء سے کیا کہ بولے تم حل مشرقی کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کراؤ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دے دیا گیا ہے کہ خواتین کی حرمت اور ان کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرانے کے بجائے اپنے اولیاء کے ذریعے کرائیں یہ کوئی غیر معمولی حالات تو ہر جگہ مستثنا ہوتی ہیں لیکن عام حالات میں عورت کو خود اپنا نکاح کرنے کا اقدام بغیر ولی کے نہیں کرنا چاہیے تو لات مشرقین میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اے اولیاء تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرقین سے نہ کراؤ ہتنو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور یہاں پھر وہ بات دوہرائی گئی ہے کہ خیرم مشرقین کہ ایک مومن غلام یقیناً کسی بھی مشرق مرد سے بہتر ہے بولے آج و مشرق مرد تمہیں پسند آ رہا ہو اور پھر اس بات کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ الادڑ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جو بت پرست ہے مشرت ہے اور دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دیتا ہے تو وہ حقیقت دوزخ کی طرف بلاتا ہے اور الالجنہ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے ولبفرات اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے بے ہی اپنے حکم سے وہ اضاوت دیتا ہے کہ تم ایسے کام کرو جس سے تمہیں جنت حاصل ہو جس سے تمہارے گناہوں کی بخشی ہو اور پھر فرمایا کہ آیات ہی لناس اور اللہ تعالیٰ اپنے حکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے الحم یتک کرن تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں